الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتبوا الزكاة لهم عجرهم عند ربهم ولا عليهم ولا هم صاحب وبارکر نے بے دینوں کا کفار اور مشرقین کا رد فرمایا بے دین لوگ جو ہیں سود خور جو ہیں وہ سود لے کر سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا بڑھ رہا ہے مال ہمارا بڑھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا کم ہو رہا ہے گھٹ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں نظریوں کا رد فرمایا دونوں نظریوں کا رد فرمایا سود خور کے مال کا بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی بندے کو سوزش ہو جائے جسم پہ ورم آ جائے پر وہ سمجھے کہ یہ تندرستی ہے حالانکہ وہ تندرستی نہیں ہے جس کو بندہ موٹا ہو جائے پھیل جائے اب وہ سمجھے کہ میں مضبوط ہو رہا ہوں گوشت بڑھ رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہی موٹاپا اس کے لیے وبال جان ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ موٹی ہوں گی اور موٹاپے کی وجہ سے گھر میں پڑی پڑی جائیں مر جائیں گے, جائیں گے جی یہ عقل صد اسلام کا فرمان آج بھی آپ دیکھ رہے جی ہیں جی کہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں موٹاپا ہے اور دوسرے ملکوں کی بہ نسبت باہر جو انگریز ہیں وہاں زیادہ موٹے ہیں عورتوں میں موٹاپا زیادہ ہے تو یہ موٹاپا جو ہے یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود ارشا فرمایا میں کہ یہ موٹاپا صحت نہیں یہ بیماری ہے ایک بندے کو دیکھا اس کا پیٹ بہت بڑا تھا آق علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ علیہ السلام نے چھڑی اس کے پیٹ پر ماری مارنے کے بعد آقاء صد السلام ارشا فرمایا یہ جو کچھ تو نے اس میں ڈالا ہوا ہے نا اس میں سے کچھ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا سمجھ نا یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے ہیں کیا خالص اسلام کی امت جو ہیں وہ چست اور توانا رہیں مسلمان جتنا بھی توانا ہوگا چست ہوگا اتنا ہی وہ عبادت کے اندر آگے بڑھتا جائے گا بشرتے کہ اس کا ذہن عبادت والا ہو ورنہ اتنے ڈاؤن لگے پھرتے ہیں ٹردن کی اولاد ہے ساری جم جا کے اتنے اتنے گھنٹے کرتے رہتے ہیں اور دو رقط نماز نہیں پڑی جاتی ان سے وہ تو ویسے نیش ہیں بہر اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے ایسی فکر سے تو رقت بارک و نے ارشا فرمایا کہ جو لوگ سمجھتے نا سود کی وجہ سے مال ہمارا بڑھ رہا ہے بظاہر بڑھ رہا ہے جیسے موٹا جو ہے بندہ موٹاپے کی وجہ سے اس کے جسم پہ ورم تو آ رہا ہے سوزش تو آ رہی ہے اس کے جسم پر لیکن حقیقت کے اندر تندرستی تو نہیں آ رہی اس کے مقابلے میں ایک بندہ وہ ہے جو اچھا بلا موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن اسے بظاہر دست لگ جائیں جلاب لگ جائیں اس کی وجہ سے وہ بندے میں کمزوری آ جاتی ہے جو جو اس کا جسم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کا جسم جب گھٹا تو لوگ سمجھ رہے ہیں بیمار ہو گیا یہ کم ہو گیا حالانکہ چربی کم ہونے سے بندے کے اندر صحت آ جاتی ہے یا نہیں تو اسی طرح کر کے صدقہ دیتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہم مال کم ہو رہا ہے نا, نا, نا, یہ جو تمہارا مال نا وہ صاف ستھرا اور اسی طرح کر کے سود خور جو ہے وہ سمجھتا ہے مال بڑھ رہا ہے حالانکہ نہیں مال نہیں بڑھ رہا اس کا موٹاپا اور برم بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے اللہ تمہارک تعالیٰ نے دونوں کے متعلق کیا ارشا فرمایا اللہ اکبر میں <الصدقات> کے مال بڑھنے والے جن کے ہاں مال زیادہ ہو رہا ہے وہ ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور یہ کہنے والے کہ مال کم ہو جاتا ہے ویورب صدقات وہ یہ ذہن میں رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا رہتا ہے صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے کریما نے سامنے میں کہ کھجور جو بند میرا غلام دے نا فمائے کہ ایک کھجور اللہ تبارک و تعالی اس کو, اتنا پالے گا رب پالتا ہے خجور کو بھی اتنا پالے گا کھجور کو قیامت او وہ سات سو گنا اللہ تعالیٰ دوگنا کر دے لبارک کو چودہ سو بن جائے ادعاف کئی گنا کر دے اسے تو بتائیں یہاں پہ ہزار لاکھ کروڑ گنا اگر اود پہاڑ جو ہے یہ میل کا فاصلہ بنتا ہے اس کا اس طرح کر کے ہیں اور مزے کے بعد دیکھیں اس کی عقل شام کے ساتھ جو محبت, جیساً محبت ہے اس کی ممت ممت ممت ایک وجہ بھی ابھی انہوں نے ڈرون کے ذریعے اس کی اوپر سے تصویر لی ہے نا جب ادھ پہاڑ کی تو اس کے ساتھ میرے عقل شام کا نام ہے مبارک محمد لکھا ہوا ہے اس کی جسم کی کیفیت ہی ایسی ہے ہاں یہ ادھ پہاڑ جو یہ اسی لیے آکل شام نے مارا یہ اود پہاڑ ہم کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نہیں یہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ اب اب پہاڑ کی کھجوریں بنائی ہیں اس کے پتھروں کی تو بتائیں کتنی بنے گی سات سو بنے گی چودہ سو بنے گی لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں بنیں گی ہے نا اتنا بڑا پہاڑ ہے اور کھجور کتنی ہوتی ہے اور کریما کالے شاہ فرمایا سبحان اللہ یہ صدقی کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے تامرا کے جہنم سے اپنے آپ کو بچا چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو میں کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے نا اسے بھی تم کم نہ سمجھو کھجور کا ٹکڑا کھجور کتنی ہوتی ہے اور اس کا بھی آگے ٹکڑا میرا اللہ تبارک وطالعہ جو ہے کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے ٹکڑے کوئی بنا جنم کے درمیان وہ کجور کا ٹکڑا بھی تمہیں جنم نہیں جانے دے گا تم جنت کی راہ پہ چل پڑو اللہ اکبر کبیرہ تو یہ اللہ تبارک جہاں پر سود خوروں کے لیے ایک وعید شدید بیان فرمائی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ دینے والوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ بظاہر اس کا مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر بڑھ ان کا رہا ہے جو اللہ کے نام پہ ایسے دینے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں اللہ اللہ حبک كل کفار نسیم اللہ تبارک و تعالی ہر کفار کو کفار یہ کافر سے بھی مبالغہ کسی کا ہو سکتا ہے کافر بمانا نہ شکرہ بھی اور کافر بمانا منکر بھی تو دونوں معنی یہاں مراد ہو سکتے ہیں کہ ہر بڑا کافر اصیم بڑا گناہگار اللہ تبارک نہ بڑے گناہگار کو پسند فرماتا ہے نہ نا بڑے نہ شکرے کو پسند فرماتا ہے اور دوسرا مانا لیں اللہ تبارک تعالی بڑے کافر کو بھی پسند نہیں فرماتا یہ یعنی بہت بڑے کافر کو جو کفر کے اندر سخت ہو اس کے کفر کی بدبو لوگوں تک پھیل رہی ہو کفر اپنے کو پھیلا رہا ہو ایسا اور عصیم گناہگار بندے کو رب تبارک و تعالیٰ پسند, پسند نہیں فرماتا ہے یہ ذہن میرے یہ یم حق اللہ حربہ و یورب صدقات دونوں جو باتیں اللہ تبارک و نے بیان فرمائیں اور ساتھ ہی فرمایا رب تبارک و نے کہ بڑا کافر اور گناہگار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا محمد کہ یہ بات تو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و سود کو مٹا دیتا ہے ستے کو بڑھا دیتا ہے سعد رب تبارک تعالی نے کہ اللہ تبارک تعالی بڑے کافر کو اور کو پسند نہیں فرماتا مطلب کیا ہے اس کا آپس میں تعلق کیا ہے تو یہ میں کہ جو بندہ یہ نظریہ رکھے رب فرما رہا ہے کہ سود کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں اور رب فرما رہا ہے کہ صدقہ بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا صدقہ مال کو بڑھاتا ہے, ہے کم نہیں کرتا تو آپ بھی کو بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ نہیں جی صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اسے رب تبارک وطالہ کے بات پر ہی نہیں اللہ یہاں پہ حضرت نے بہت بڑی بات ارشا فرمائی آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و نے نبے مقامات پر فرمایا ہے کتنے مقامات پر نوے مقامات پر قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں جو بھی تم دیتے ہو میری راہ میں میں اس کو بڑھاتا ہوں اس کو زیادہ کرتا ہوں اور نوے مقامات پر ربت بارک وطالیہ نے کے میں نے تمہاری روزی کا ذمہ لیا ہے میں تمہیں دیتا ہوں ہمارا کہ رفت بارک وطالیہ نے ایک جگہ پہ یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں خوف دلاتا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر دینے سے غریب ہو جائیں تو فرمایا حضرت امام حسن بشری نے کہ تو کیسا مسلمان ہے نوے بار رفتبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے گارنٹی دے میں دوں گا تجھے اس پہ اعتماد نہیں اے؟ اے؟ اس میں تجھے اعتماد ہی نہیں ہے کہ رب دے گا اور ایک بار شیطان کے بارے میں آیا کہ وہ تمہیں رکتا ہے تو, تو شیطان کی بات میں آ گیا شیطان کے تابع ہو گیا اس کا فرما بردار ہو گیا تو؟, تو رب تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات واضح فرمائی کہ فرمایا جو بندہ یہ نظریہ رکھے کہ سود کے وجہ سے مال بڑھتا ہے اور صدقے کے وجہ سے مال کم ہوتا ہے تو وہ بندہ ہی فاسق ہے گار ہے اور وہ مومن ہی نہیں ہے رفت بارک وطالعہ کا وعدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک اس نوزال رفت بارک وطالعہ کے وعدے پر ایمان نہ رکھنا اور یہ کہنا کہ نعوذ باللہ نوزب اللہ رفت بارک وطالعہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے تو وہ مومن کہاں ہے تو مومن تو نہیں ہے نا اچھا فرمایا کہ دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ بنتا ہے کہ جو بندہ اب بھی کہے کہ سود جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا رب بارک وطالعہ میں ایسا بندہ کافر ہے ایسا بندہ, ایسا بندہ؟ کافر بھی ہے اور گنہ بھی ہے हैं؟ हैं؟ اللہ تبارک جی دیکھیں اِنَّ آمنوا وعملوا الصالحات بیشے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے قام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں زکاعت اور زکات دیتے ہیں لهم عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان کا رب انہیں ضرور عطا فرمائے گا خوف اور ان پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے ان پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے یہ ذہن میں رہے ہر وہ مومن مسلمان جو نیک عمل کرے اور نماز پڑھے اور زکات دے ہر وہ بندہ جو نیک عمل کرے نماز پڑھے زکوٰۃ دے اس پر نہ کو خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگا اس سے مراد یہ نہیں ہے گا پیری مراد ہے جس کا گنبد بنا ہو جس کی کمر پہ لنگر بٹ رہا ہو اسی کو خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا. ہوگا یہ ہر وہ مومن بندہ جو آج اس دور کے اندر ہر دور کے اندر نماز پڑھ رہا ہو نیک عمل کر رہا ہو کتنی شرطیں بیان کی رب تمہارے کو نے آخر میں خوف اور غم کی نہ ہونے کی آخر میں خوف اور غم نہ ہونے کی کتنی چیزیں بیان کی ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ایمان ہے ان لدینہ من وامل الصالحات اور نیک عمل کرے واطب و زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے واقع نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے <تصفح> <چیزوں کی> جی؟ <تصفح> <تصفح> سب سے پہلے ایمان ہے, پھر عمل ہے، پھر نماز ہے, ہے۔ چار چار گنبد پکا چھوڑ کے اس کے گھر کی چھت بھی نہ ہو جھونپڑی کے نیچے بیٹھا ہو تو وہ بھی رفتار کو بتا لگا ولی ہے بات سمجھ ہی نہیں آئی ہاں ہم نے صرف انہیں کو محدود کر رکھا ہے کہ جناب وہ جن کے گمبت بنے ہوئے گئے تو وہی ولی ہوتا ہے نا نا نا یہ تو قیامت مدد دن کھلے گا جب قبر کھلے گی نا گمبت گا ہو سکتا ہے اندر سے منافق نکلے, نکلے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے دلوقتي لوگوں کے گنبد بنے ہوئے سارے اللہ کے ولی والی ہیں سمجھایا ہی. ہی. مسئلہ نہیں آیا میں نے मैं ایک ایک بہت بڑے عالم ہمارے سنی انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ ادھر رحیم یار خان کی طرف ایک قبر بنی کہتے ہیں میں گیا سفر پہ کہیں پہ, دور پہ گئے ہوں گے کراچی کی طرف بھی نہیں تھا گدھے والا گدھے کا جو مزار بنا ہوا ہے کل کلا جناب یہ کہیں گے آج گدھے گدا کا مزار ہے کل کو لوگ جب گزریں گے بعد میں کہیں گے یہ پیر صاحب خود تھے وہ گدھا پیر کہلاتے تھے جیسے آج کو گھوڑے شاہ کو کت شاہ کو لسوڑی شاہ کو پسوڑی شاہ, شاہ, کوش شاہ, کوش شاہ, شاہ, شاہ, شاہ ہیں نام نہیں ہے ایسے یار صلی اللہ علیہ السلام کے شہاب میں کتنے سونے نام ہوتے تھے ہیں کوئی ابو ہریرا تو ابو بکر ہیں ہیں کوئی جناب عمر فاروق ہیں تو کوئی مولا علی ہیں کوئی امام حسن ہے تو کوئی امام حسین ہے ان میں سے بھی کسی کا نام ایسا ہے ہاں بھائی یہ آج سارے کتے شاہ گھوڑے شاہ پستول شاہ پتہ نہیں کیا کیا نکل آئے سارے زلیل جن کا نام بندے کے پتروں والا نہیں ہے خود بندے کے پتر کیسے ہوگا اور اس سے بڑے کمینے ہم ہیں کہ ہم جناب ایسے کو بھی پیر مانتے ہیں مانتے یہ کمالیہ کی طرف چلے جائیں آپ کو حیرانگی ہوگی وہاں پہ ایک دربار ہے اس کا نام اتنا گندا ہے پیر کا وہاں پہ بندے کی شرمگاہ جو ہے وہ لکڑی کی صورت میں ملتی ہے ہاں لکڑی کی صورت میں آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ویڈیو بھری پڑی ہے اس کمینے کی وہ کہتے وہ حضرت اکدر پیر صاحب جو تھے وہ اتنے دلے اور بغیرت تھے کہ جو بھی بندہ آت، عورت آتی ان کے پاس کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ لکڑ کا پستول دیتے تھے اسے یہ لے جا بتائیں جہاں غیرت کا جنازہ نکل جائے اسے ہم ولی سمجھتے ہیں اسے ولی سمجھتے ہیں ہم حضرت حاتم اسم رجمہ اللہ آپ اتنے بڑے بزرگ گزرے زندگی اسم کا معنی ہوتا ہے بہرا اسے سنائی ہی نہیں تھے حضرت حاتم اسم رجمہ اللہ آپ تو شریف خاتون کسی کام سے وہ کام کرتے تھے وہ خاتون آئی وہ بیٹھی ہوئی تھی پردے میں تھی تو اس خاتون کا زور سے یعنی ہوا نکلی نا آواز بھی نکل گئی اب انہوں نے کہا کہ عورت تو شرمندہ ہوگی انہوں نے کہا کیا کہا بیٹا آپ نے اس مائی صاحب نے کہا شکر ہے بابے کو سمجھ نہیں آئی یہ نہیں پتا کہ بابا پردہ رکھ رہا ہے تیرا ہے اس نے کہا بیٹا کیا کہا آپ نے سنائی کم دیتے ذرا اونچا بولو کیا کہہ رہی ہو تو وہ خاتون جو ہے وہ کہنے لگی اس نے کوئی بات کر دی اس نے کہا میں نے یہ کہا ہے پھر زندگی ساری لوگوں میں مشہوری ہی ہوگا یہ بہرے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا انہوں نے کہا مجھے بہرا کہہ لیں میں یہ برداشت کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ علیہ سلام کی امت کے خاتون کی عزت میں خراب نہیں کر سکتا اب بتائیں جی آج بھی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں وہاں گاڑیاں گھڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ایسے بغیر تمہیں یار نعوذ باللہ من ذالک مولوی بیچارہ یہاں بیٹھ کے دین کے دشمن کو ایک سخت لفظ بول دے ان کمینوں کی غیرت جاگ جاتی ہے ان کا تقویٰ لگتا ہے وہ, تقویٰ لگتا, ہے وہ تقویٰ لگتا ہے ان کا اور وہاں پہ کیا ہو رہا؟ یہی پہ دربار ہے پاک بتن کیا گئے چن پیر دربار ہے وہاں پہ ہم گئے لوگ بڑے جاتے ہیں میں میری عادت ہے درب... کسی بھی مزار پہ جاتا ہوں دروازے کے باہر ہی فاتح پڑھ کے وہیں سے باہر آ جاتا ہوں یہ کے کے کو تو تو نہیں ہے تو کلمہ نہیں پڑے سن شام کا یہ گھنٹے کھڑکانا یہ کیا ہے بھائی جا کے پہلے چوکڑ چومیں گے خبر کی پاؤں والی جگہ چومیں گے سر والی جگہ چومیں گے عجیب بدتمیزی کے بتائیں بتائے کہاں سے نکالا تم نے وہاں پہ کیا ہوا میں فاتح پڑھ کے باہر بیٹھ گیا گاڑی میں لڑکے کئی شیطان بھی تھے بڑی پرانی بات ہے ہمارے نہیں اقبال ٹاؤن کے لڑکے تھے وہ چلے گئے وہاں پہ پیر صاحب قوالی کروا رہے تھے وہاں پہ ایک لڑکے آئے ہوئے تھے ان کی بہن بھی ساتھ تھی تو قوالی کے بیچ میں لڑکوں نے آگے مجھے بتایا قوالی کے بیچ میں لڑکی ناچنے لگی تو پیر صاحب جو تھے نا اس وقت گدی نشین کہتے ہیں ان کی خاص توجہ اسی کی طرف اور پیر ماہویت کے عالم میں چلے گئے پیر مستغرق ہو گئے اسی کو دیکھنے میں ایسے بشرم ہیں ایسے بے شرم ہیں کئی تو کمینے جو ہے نا اچھا وہ مجھے اگے بتانے لگے کہتے ہیں جی اس کے بھائی جو ہے نا وہ ہمارے اگے کھڑے تھے ہم اس کے پیچھے کھڑے تھے کہتے ہیں ایک بھائی دوسرے کو کہنے لگا کہتا ہے بھائی قسم خدا کی اج ہمارا بڑا پار ہو گئے. آج مرشد کی نگاہ پڑ گئی ہے ہماری بہن پر بتائیں جہاں پہ پیر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہو اور وہ آگے سے کہیں کہ ہماری بہن کی قسمتی پار ہو گئی ہے ہم اب تر گئے ہیں. ہمارا بیٹا پار ہو گیا اب تو بتائیں وہاں حالت کیا ہوگی لڑکی ناچ رہی ہے سامنے پیر کے اور حرکت ایسی کر رہے ہیں نعوذ باللہ رب تبارک نے فرمایا نا, نا کو بتا رہے نہ بہت سارے جب گنبد کھلیں گے عالم لوہار ساری گانے گائے اس کی قبر میں بھی گنبد بنا ہوا ہے اور آپ چلے جائیں ایران کے اندر جس بندے نے نوز جس بدبخت نے حضرت عمر ادی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس کا بھی مزار بنا ہوا ہے ہاں اسے بھی بابا فیروز کہتے ہیں اس کا بہت بڑا گنبد بنا ہوا ہے سونا چڑھا ہوا ہے اس کی قبر پر ہاں یہ ہیرو ہے ان کا کہ اس نے عمر کو شہید کیا تھا بتائیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے تکلیف دہ بات کیا ہوگی کہ ہمارے امیر المین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کی قبر پہ بتائیں یہ تو الگ بات ہے ہماری غیرت نہیں جاگتی اگر جاگ گئی تو پھر تو حالات ہی اور ہوں گے اور نعوذ باللہ منزل کے مختار سخفی جو ہے جس بغیرت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نبوت کا دعویٰ کیا تھا آج کوفے کے اندر اس کی قبر پہ گنبل بنا ہوا ہے کوفے کی مسجد میں مسجد ساتھ سونے کا گنبل بنا ہوا ہے. بتائیں, بتائیں یعنی ان کے نزیز عالبائد کی محبت کا نعرہ لگا کے بندہ چاہے نبوت کا دعویٰ کرتا رہے چاہے خدا کی گستاخین کرتے رہے قبول ہے وہ قبول ہے جیسے آج کل کے ہمارے بریلوی لوگ جو ہیں ان کے نزدیک صرف چار چیزیں جو ہے نا وہی سنیت ہے ان کو بندہ پکڑ لے تو پکا سنی ہے اس کے علاوہ تاغوت کا حامی بنے کفر کا حامی بنے ساری جتنی بھی تاغوتی ہی طاقتیں ہیں ان کے ہر مشن کا حامی بنا رہے اس کی بیٹی جناب وہ کالج میں پڑی رہے کوئی پرواہ نہیں اس کی بیٹی یونیورسٹی کے حاصل میں پڑی رہے کوئی پرواہ نہیں اتنا بڑا بےغرت ہے پھر بھی پی رہا ہے کیوں پکا سُنیت ٹھیک ٹنا ٹن ٹی ایس ہے ٹی ایس ٹنا ٹن سنی میں کون کے وہ چار چیزیں لگا کے وہ ایک مقرر کر کے ان کے ہاں جتنا بس رونا آ ہے اہل بیت کے نام پہ جھوٹا موٹا تو وہ بندہ جی پکا محب اہل بیت ہے اس کے علاوہ سب گستاخ ہیں اہل بیت کے اور یہی حال ہمارے ہاں صرف چار چیزیں جو ان کا پیمانہ مقرر ہے اسی پیمانے میں آ جائے بندہ تو پکا سنی ہے اس کے علاوہ چاہے شاہ محمود جو ہے تاغوت کے نظام کا حامی بنا رہے پھر جناب شرد پور کا پیر جو ہے وہ عمران خان کا حامی بنا رہے پھر جناب کرما والا کا پیر جو ہے وہ جناب تاغوت کا حامی بنا رہے پھر وہ پیر الیکشن لڑتا رہے پیر بدماشیاں کرتا رہے پھر تاغوتی نظام کا کبھی پیپل پارٹی میں کبھی کسی طاقوتی جماعت میں مل جائے تاغوت اکبر کو اپنا رہنما مرشد مان لے سننی ہے پکا یہ کیوں کہ میں نے اسے دیکھا تھا ہاتھ باندھ کے درود اسلام پڑھ رہا تھا پکا سنی ہے بے ان کی سنیت، ان اسلام نہیں ہے سنیت ہوگی؟ بتا یہ سیاسی لوگ جو نا ان کا اسلام پتا کیا ہوتا ہے ایک بندہ یہ حقیقت ہے مذاق نہیں ہے ایک بندہ چلا جا ووٹ لینے کے لیے نا کسی جگہ تو قدرتن ایسا ہوا کہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں ایک طرف سنی ہے ایک طرف یہ اب اس نے کہا دونوں بغیر سے ووٹ لینا ہے میں نے نماز پڑھ رہے ہیں اب اس نے بھی نماز پڑھنی تھی اس نے کہا میں ہاتھ چھوڑتا ہوں تو سنی ووٹ نہیں دیتا باندھتا ہوں تو یہ ووٹ نہیں دیتا کیا کروں? کیا کروں کروں دونوں سے ووٹ لینا ہے میں نے اب اس نے کیا کیا دونوں کے بیچ میں کھڑا ہو گیا سنی کی طرف سے والا ہاتھ باندھ لیا اور اس طرح والا چھوڑ دیا وہ نے کہا پاگل دے بچوں تو میں راضی ہوا میرے تھے دونوں راضی ہو گئے چلو آدھا تو جن کو سارے اپنا مانتے ہیں سارے اپنا مانتے ہیں اللہ تعالی رام فرمائے امت پر ایسے سمجھتا فرمائے کہ ہم کس راہ پہ لگے پھرتے ہیں ہمیں ہماری سمجھ سے بالاتر بات ہے ہم آپ کو پتا ہے ہمارے <تصح> آل سنت جو ہیں سات دعت بھی پڑھتے ہیں کئی دیوبندی بھی دعات پڑھتے ہیں سارے نہیں پڑھتے لیکن اکثریت ان کی زعات پڑتی ہے ہم میں پہلا مسلح سنانے لگا تو وہاں انہوں نے جو ایک موری رکھا نا وہ ایک دو ہم لڑکے تھے تیسرا جو ہے وہ مولوی تھا بڑا, بڑا. عمر اس کی تھی کافی جیسے مقبول صاحب بیٹھے اس عمر, اس عمر کا تھا لیکن دلتا وہ دلتا ہم دونوں پکے پر ریلوی اور تیسرا جو تھا وہ بندہ, بندہ وہ رلا ملا بل تھا یہ وہ ادھر بھی آ جاتا تھا ادھر بھی چلا جاتا تھا لیکن اس کو علت یہ تھی وہ پڑھتا زواد تھا کیا پڑھتا تھا پڑھتا تھا اب وہ کوشش کر کے بیچارہ اپنی طرف سے اب جس کی زبان پہ زوب چڑھا ہو وہ دعا جلدی کیسے پڑھ سکتا ہے بیچارہ وہ کوشش بھی کر کے پڑھے گا تو بھول جائے گا پھر وہ ایک دن نہ دوسرا تیسرا دن تھا پہلے دن کوشش کر کے دعالین پڑھتا رہا دو چار مرتبہ بلند زوالین بھی پڑھ دیا اس نے پھر ایک مرتبہ پڑھتے پڑھتے نا جلدی میں اسے ایک دم پزل ہو گیا تو کہنے لگا غیر اس نے نہ، نہ نہ کہا چلو نہ اسے اطراض ہو نہ اسے اترا دو چلو کوئی نئی چیز ہی لایا نا مارکیٹ میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے نوزہ یہ حالات ہمارے ہو چکے ہیں کہ سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنا اسلام چھوڑ رہے ہیں اپنا دین چھوڑ رہے ہیں رب تبارک بار گوتار ارشاد فرمایا جی دیکھیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی آج سارے پیر لپاڑے پھرتے نا یہ سیاستدانوں کے ساتھ ان سب کی گنبد بنیں گے سب کے گنبد بنیں گے اب بتائیں عمران خان بھائی مان ہے جو عمران خان کو اپنا رہنما کہہ رہا ہے وہ کون سب بزرگ ہے وہ لیکن اس کی قبر میں گنبد ہی بنے گا یہ میں پکا کہہ رہا ہوں بہت ساری جب گنبد کھلیں گے ان کے اندر سے منافق نکلیں گے اس سے کوئی شک نہیں اللہ التمار کے بتالے اللہ او بھی ہیں لیکن بہت ساری قبریں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایسی ہیں جو ایسی پڑی ہیں ان کی قبروں کے نشانات مٹ گئے آپ حیران ہوں گے جا کر کے عرب میں دیکھیں امام ابن حضرت اسکلانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں بخاری شیر کے شرح لکھی ہے آج کو عالم بخاری پڑھ نہیں سکتا جب تک اس کو نہ پڑھے اسے سمجھ نہیں آتی صحیح طرح امداد القاری پڑے گا ابن حجر کو پڑھے گا سب کو پڑھے گا تب جا کے بخاری سمجھے گی؟ امام بخاری موللہ کیا, کیا رہے ہیں تو بتائیں ذرا امام بخاری رہی محولا کا مزار شیف، امام، جو ہے نا ابن حجر کا مزارش گر چکا ہے امام سیوت ارحم کے مزارشی کو تالا لگا ہوا ہے بالکل کوئی بندہ نہیں جاتا ہوا اور آپ کو حیرانگی ہوگی یہ عراق کے اندر بغداد مولا میں امام میوس سمرد اللہ عنہ کا مزارشیف ہے بالکل تالا لگا ہوا ہے کوئی بندہ فاتح پڑھنے بھی نہیں جاتا وہاں جاتا بتائیں, بتائیں, بڑے بتائیں بڑے بڑے ہمارے بزرگ بڑے بڑے علماء اب آپ خود بتائیں بطائیں بطائیں اتنے سارے آکل ہے شام کو ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ہیں شاب کم پیش کیا ان, بیش ان, بیش ان سب کے مزار پہ گنبد بنے ہوئے ہیں چلو ان کو چھوڑیں رفتار کو تعالیٰ کے انبیاء کو دیکھیں کتنے انبیاء کے مزاروں پہ گنبد ہیں کیا وہ نبی نہیں رفتار کے نبی ہے نا تو پھر یہ ضرور ہے بھائی نہ تو ہر ولی کی قبر پر گنبد ہونا ضروری ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ہر گنبد کے نیچے بری دفن ہو کہ نہیں جب مختار سخی مدئی نبوت کے گنبد بن گیا اتنا بڑا بئیمان اور کافر اور مرتد ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ قاتل کا گنبد بن گیا سونے کا گنبد بناؤ اپنے کی شان میں فرائض واجبات پورے کرنے والا بندہ جو ہے نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا اللہ اکبر اللہ نے ایمان والوں اللہ سے ڈرو یہ دیکھیں رب تعالیٰ کی شان رب بارک و تعالیٰ جہاں بھی کوئی بڑا حکم دینے لگتا ہے نا وہاں پہ ایک تو اپنا ڈراتا ہے اپنی بارگاہ سے ڈراتا ہے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور ساتھ ساتھ رب بارک و تعالیٰ جنت کی بات بھی کرتا ہے ادھر والے کام نہ کرو یہ والے کام کرو پھر رب بارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اللہ اکبر لوگوں نے کیونکہ سود دے رکھا تھا کہ اب اس کا کیا بنے گا ہمارا جو گیا ہوا ہے وہ اصل مال ملے گا نہیں ملے گا ڈوب جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا جو سود بنا ہوا ہے وہ ہی جائے گا یا اصل مال بھی جائے گا رب تمارک وطل اس کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالی سے واضح رو با ما باقی با من سود کے علاوہ جو ہے نا جتنا چھوت جو ہے جتنا وہ تمہارا سارے کا سارا اسے چھوڑ دو تم ان, ان کو موم نہیں اگر تم موم میں تو اگر ایمان ہے تو ایمان تو پھر ایسے کام نہیں کرنے دیتا جس میں اللہ تعالی اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو اگے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فلم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله مگر اگر تم یہ نہ کرو سود کا مال جو ہے وہ نہ چھوڑو تم تو میں پھر تیار ہو جاؤں اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے یہ زین میرے دو کاموں پر اللہ تعالی نے اعلان جنگ کیا ہے دو کاموں پر ایک سود اور ایک اللہ تعالی کے اولیاء کی دشمنی تو اللہ تعالی میں سب سے پہلے نبی علیہ کے صحابہ آتے ہیں نبی علیہ السلام کے شہابہ آتے ہیں آج نوزلہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ولیوں کی اولاد کہہ کے تو صحابہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں ایسا کوئی ولی نہیں ہوتا ایسا شیطان ہوتا ہے گنا گہ وہ جو صحابہ کرام علیہ السلام کو گستاخ ہو بے ادب وہ ولی ہو سکتا نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ پلید ہے وہ شیطان ہے نف پرستلیل ہے کہ اگر تم یہ نہ کرو یعنی سود کو نہ چھوڑو تو کہ پھر یاد کرو تو اللہ پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے لانے جنگ ہے یہ ذہن یہ ذہن میں رہے مسئلہ ذہن میں رہے ہر دوست کے کہ اگر کوئی ایک آدھا بندہ کہتا ہے کہ میں سود کھاؤں گا لیکن سود کو حرام جانتا ہے تو لازم ہے حکومت پر کہ وہ اسے ڈنڈے سوٹے مارے جوتے مارے اور اس کی طبیعت صاف کر دے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں تو سود کھاؤں گا اگر ایسے ویر جاتا ہے آکڑ جاتا ہے میں سود کھاؤں گا تو ایسے بندے کو جوتے مارنے کا حکم ہے ڈنڈے مارے جوتے مارے ہیں اس کی طبیعت صاف ہو جائے وہ انکار کر دے کے میں نہیں کھاؤں گا اچھا ایک طرف وہ ہے کہ پورے علاقہ کے لوگ کہیں کہ ہم سود کھائیں گے हैं हैं اور سود کو حرام ہی جانے, جانے حرام جانتے ہوئے پھر سود کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو ایسے لوگوں کا حکم جو ہے وہ باغی والا ہے کس والا ہے باغی والا ہے اچھا پھر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو کہیں جی سود تو ہے ہی حلال تو ایسے لوگوں کا حکم مرتد والا ہے ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے مرتد والا ہے اگلی آئے مبارکت دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا تم, تم, اگر تم توبہ کر لو تو سود والا مال جو ہے وہ تو گیا ضائع تو جو اصل مال ہے تمہارا وہ تمہیں ملے گا وہ تمہیں ملے گا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ باغی ہو جائے باغی اور مرتد دونوں کا مال جو ہے وہ بہک سرکار بہک بیت اور مال جب کر لیا جائے گا, گا. نہ نص... نص... نص... نص... باغی کو مال دیا جائے گا اس کا واپس اور نہ ہی مرتد کو دیا جائے گا مرتد کا مال بھی ضبط ہو جائے گا اور باغی کا مال بھی سارے کا سارا ضبط ہو جائے گا اسے کچھ نہیں دیا جائے گا تو یہاں پر بھی جو بندہ سود کو حرام جانتے ہوئے کھائے ایک آدھا بندہ ہے تو جوتے مارے جائیں گے ڈنڈے مارے جائیں گے اور اسے اس کی طبیعت ٹھیک کر دی جائے گی جیل ڈال دیا جائے گا اسے کیا رکھا جائے گا وہاں پہ سختی کی جائے گی خود ہی توبہ کر لے اسے چھوڑ دی جائے. اگر وہ پوری جماعت ہی ہو جائے تو ایسے ہوگا قتل کر دیا جائے گا جنازہ بھی نہیں پڑا جائے گا ایسے اسے اٹھا کر گڑے میں ڈال دیا جائے گا نہیں ہے مسئلہ چاہے وہ جناب کلمہ والا ہی کیوں نہ ہو اس کا حکم باغی والا ہوگا وہ حرام جان کر وہی کچھ بھی بتایا تو ایسے ایسے وہ اسے حلال جان کے کو کھاتا ہے تو پھر وہ مرتد ہے پھر اس کا حکم مرتد والا لگے گا یعنی اسے انہیں قتل کر دیا جائے گا کلی طور پر انہیں تین دن انہیں بھی دیے جائیں گے تین دن تک انہیں توبہ کا کہا جائے گا لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی اگر یہ بندہ مرتب جو ہوا ہے یہ اگر سنیں باقی اسلام کو مانتا ہے سود کو حلال جانتا ہے تو ایسا بندہ زندگی ہے کیا ہے نیت. اپنے زندگی کی وجہ سے مرتد ہے ایسے بندے کو مولت نہیں دی جائے گی نیت. ہاں جو اسلام چھوڑ دے اسے تین دن کا وقت دیجئے گا میں بھول گیا تھا کہ ایسا بندہ جو پوری شریعت کو مانے مسلمان مانے اپنے آپ کو پھر کسی حکم شریعت کا انکار کرے ایسے بندہ زندگی ہے ایسے بندہ زندگی ہے جسے مرزا جو ہے باقی ساری باتیں اسلام کی مانتے نمازیں پڑھتے ہیں بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں لیکن عقیدہ ختم نبود کو نہیں مانتے نیت. تو یہ کیا ہے یہ عام مرتد نہیں یہ زندگی ہیں مرتد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے تین دن کا وقت دیا جائے عالم کے ساتھ ملاقات کروائی جائے کتابیں اسے دکھائی جائیں اسے سمجھایا جائے وہ جھوٹ ہے یہ, یہ ہے؟ اسلام سچا مذہب ہے اسے سمجھایا جائے یہ مرتد کے بارے میں حکم ہے اور جو بندہ زندگی کو جائے پوری شریعت کو مانے اور کسی ایک حکم کا انکار کر دے تو ایسا بندہ جو ہے اس کو ایک منٹ کے لیے ملت دینے کی اجازت نہیں ہے جہاں کھڑا ہے وہی وہ قتل کر دی جائے اور اسے یہ بھی نہ کہا جائے توبہ کر لے تم نا نہ توبہ کا جی تم تم بھی نہیں ملے گا اسے. وہ واپس کر دیا جائے گا جن دن سے اس نے لیا ہے. اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو پھر اس کا چھین لیا جائے گا جو اس کا مال ہے وہ سارا ان تک پہنچا دیا جائے گا جن کا ہے جن سے اس نے لیا جتنا لے چُکا تھا وہ سارا انہیں دے دیا جائے گا اصل مال وہ باقی بیت المال ضبط کر لیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون میں نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے اس عالم مبارکہ نے واضح بتا دیا کہ یہ سود جو ہے یہ کیا ہے یہ ظلم ہے ائی ایم ایف کے پاس جانا یہ ظلم تھا اب ان کا اربوں کروڑوں روپے بغیر کسی محنت اجرت مزدوری کے بغیر کسی زور کے ہر سال ان کا وصول کرنا یہ ان ان پر کو سے نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیا جائے انہوں نے ظلم کیا گئے رب تعلق کے خلاف اور آگے سے ان پر بھی ظلم ہو رہا ہے آج لوگ بھوکے مار رہے ہیں رب تبارک اللہ اکبر بار کو ترجعون فیہی لاللہ میں ایمان والوں ڈروں تم اللہ تعالیٰ سے اس دن کے معاملے میں جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا سمت وفا کلو نفس ما قسمت پھر ہر بندے کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا نیکیاں کمائی ہوں گی نیکیاں ملیں گی گناہ کیا ہوگا گناہ کے سزا ملے گی وہم لا ہاں وہ ان کا نزوع اسرد فن حضرت الای میثرا یہاں پہ قرض کے بارے میں حکم بیان فرمایا کو بندہ کسی کو قرض دے اور آگے سے اس کے پاس تنگی ہو ہاتھ تنگ ہو تو اسے چاہیے کہ اسے مہلت دے دے اسے چاہیے کہ کیا کرے مہلت دے دے اسے تنگ نہ کرے مجبور نہ کرے کریم اقال سام کا فرمان ہے جو بندہ کسی کو قرض دے تو مدت موین کر لے مدت ہم مدت موین نہیں کرتے اور چل لے یار جتو دل کری دے دی نا یہ نہ کریں مدت مقرر کر دیں کہ یار اتنے دنوں بعد کریم نے شاہ فرمایا اتنی مدت کے بعد جتنے دن بھی یہ اسے ڈھیل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ مثال کے طور پر اس نے پانچ لاکھ اسے دیا تھا کالس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ اسے پانچ لاکھ روپے صدقہ کرنے کا سباب عطا فرمائے گا اتنا بڑا اجرا ہے صرف مدت, صرف مدت مقرر کرنے میں صرف مدت مقرر کرنے میں نہیں مدت مقرر کرنے بعد اسے ڈھیل دینے میں اسے مولت دینے میں ربتبارک و تعالیٰ نے یہی ارشا فرمایا وہ ان کا نظو عصرت اگر قرض خواہ جو ہے وہ تنگی میں مبتلا ہے فن حضرت اللہ میں تو اسے چاہیے کہ آسانی آنے تک اسے مولت دے دے ون تصدو خیر القم اگر تم یہ صدقی دے دو اسے کہو یار وہ پیسے میں نے تمہیں دیے اللہ نے فرمایا خیر الرقم یہ اس سے بھی بہتر ہے یہ اس سے بھی بہتر ہے اور اگر رب تبارک و تعالیٰ ان کو تم تالمون اگر تمہیں اس کا اجر اور ثواب معلوم ہو تو تمہیں کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں کتنا اجر رکھا ہے اور ڈرو تم اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا لٹائے جاؤ گے سمت وفا کلو نفسما کسبت و حملہ ظلمون پھر ہر ایک بندے کو اس کا بدلہ دیا جائے گا پورے کا پورا جو اس نے کمایا ہوگا وہ حملہ ظلم کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا